شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقمت الاسلامی یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسوے نقطے میں جاری ہے دسویں نقطے میں عثمانی سلطنت کا تفصیل ذکر چلا آ رہا ہے سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ کے بعد ان کے بیٹے سلطان بایزید ثانی رحمہ اللہ تعالی کا دور ہے ان کے زمانے میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا تھا جس کا درد و علم آج تک امت مسلمہ کے دلوں میں اور سینوں میں موجود ہے وہ ہے اندلس کا سقوط اندلس جہاں مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی تھی جہاں اسلام اور مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا جہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا وہاں سے مسلمانوں کو سلیبیوں نے مل جل کر متحد اور متفق ہو کر باہر نکال دیا تھا اندلس کے سقوط کا واقعہ سلطان با ثانی رحمہ اللہ کے دور میں پیش آیا تھا خصوصا جب قشتالہ کی ملکہ ایزابیلا جسے الیزبت بھی کہا جاتا ہے اور اراغون کے بادشاہ فرڈینینڈ کی شادی ہو گئی تو اندلس کے ہسپانیہ کے جتنے بھی علاقے تھے یہ ایک ایک کر کے مسلمانوں سے چھین لیے گئے بالآخر مسلمانوں کی یورپ میں آخری نشانی غرناتا باقی رہ گئی تھی اس پر انہوں نے اتحاد و اتفاق قائم کر کے حملہ کیا اور مسلمانوں کو اس آخری نشانی سے بھی محروم کر دیا آج اندلس وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا نام و نشان تک نہیں رہا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ پانچ سو سال بعد ایک مسجد وہاں تعمیر کی گئی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایئرپورٹ میں نماز پڑھ رہے تھے تو لوگ ہمیں حیران ہو کر دیکھ رہے تھے حالانکہ ہم نے دنیا کے بہت سارے علاقوں میں سفر کیے ہیں لیکن اس طرح کا حیرت و استعجاب ہم نے کسی دوسری جگہ میں نہیں دیکھا گویا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے کافروں نے ایک زبردست چال چلی اور جہاں مسلمانوں کا جھنڈا آٹھ سو سال تک لہراتا رہا وہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا آج پانچ سو سال بعد وہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے میرے دوستو میرے عزیزوں ہسپانیہ کے کافروں نے مسلمانوں کو جبرن نسرانی بنانے کے لیے وحشیانہ قوانین بنائے اور ان کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دی یہ انسانی حقوق کی راگ اللہپنے والی یہ جو تنظیمیں ہیں اور ان کے پشت پر جو ممالک ہے خصوصی طور پر امریکہ یہ وہی ہسپانیا والوں کے وارث ہیں جیسے کہ ہمارے استاد مفتی ابوالباب شاہ منصور صاحب کی کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر جنہوں نے یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ یہ جو موجودہ امریکی ہیں یہ دراصل وہی ہسپانیہ کے ظالم بادشاہوں کی نسل ہے اور ان حکمرانوں کی اولاد ہیں اور ان صلیبیوں کی اولاد ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ہسپانیہ کو تنگ کر دیا تھا اور ہسپانیہ مسلمانوں سے قبضے میں لے لیا تھا وہاں انہوں نے جو مظالم ڈھائے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسانیت جو ہے شرمندہ ہو جاتی ہے جب ہسپانیہ میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی تو مسلمانوں نے مسلح جہاد کا آغاز کیا مسلمان جہاں کہیں بھی تھے چاہے اقلیت میں یا اکثریت میں انہوں نے نسرانی اور صلیبیوں کے خلاف ان کے مظالم کے خلاف عملی جہاد شروع کر دیا خصوصی طور پر غرناتا اور بلنسیا کے علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز کیا لیکن کفار اس وقت کافی مضبوط ہو چکے تھے مسلمان توائف الملوکی افتراق اور انتشار کے نتیجے میں اپنی قوت اور سلطنت کھو چکے تھے صلیبیوں نے مسلمانوں کو بغیر کسی رحم دلی کے کچل کر رکھ دیا مسل کر رکھ دیا سلیبیوں کی طرف سے ہسپانوی حکومتوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا نرم رویہ نہیں برتا گیا مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنی نفرت اور کینا اور بغض و عداوت کو انتہائی دہشتناک حالت میں دکھایا مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا مسلمانوں کو زندہ دفنا دیا گیا اور دیواروں میں انہیں گاڑ دیا جاتا تھا گھروں کے اندر جو دیواریں ہوتی ہیں اس کے اوپر سے دوسری دیوار بنا دی جاتی تھی اور مسلمان زندہ وہاں تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتے تھے جس مسلمان کے گھر سے کسی بھی قسم کی کوئی اسلام یا مسلمانوں کی نشانی پائی جائے اسے آگ میں جلا دیا جاتا تھا حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر میں غسل خانہ یا حمام کی باقیات بھی مل جائیں تو اسے آگ میں جلا دیا جاتا تھا تفتیشی ادارے کے نام سے جو انہوں نے محکمے قائم کیے تھے وہ انتہائی وحشیانہ انداز میں مسلمانوں کا قتل عام کیا کرتے تھے ایسے حالات میں مسلمانوں کی نظریں فطری طور پر مشرق و مغرب کے مسلمان بادشاہوں پر لگی ہوئی تھیں کہ شاید وہ کوئی سبیل پیدا کریں راستہ نکالیں اور ان بیچارے مسلمانوں کو ہسپانیہ کے کافروں اور سلیبیوں سے نجات دلائیں اندلوسی مسلمانوں نے مسلمان بادشاہوں کی خدمت میں کئی وفود اور یکے بعد دیگرے کئی خطوط ارسال کیے اور ان سے گزارش کی کہ وہ ان کی مدد کریں سلیبیوں کے مظالم اور ان کے تفتیشی عدالتوں کی دہشت گردی سے ان کو نجات دلائیں جنہوں نے ظلم و ستم کے ہر صورت کو شکل کو روا رکھا ہوا ہے اور ان کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے